کہتے ہیں حدود مسجد سے پہلے گیٹ کے پاس چپلیں اتارنے کی جگہ ہوتی ہے تو اگر وہاں چپلیں چپل اتاری جائے وہ بہتر ہے یا چپل اٹھا کر کے پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر کے اندر لے جانا بہتر ہے اللہ اتنی دور سے آپ نے کتنا شاندار مسئلہ پوچھا بھائی اگر چپل کی حفاظت آپ کے پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کر اندر ہو سکتی ہے تو چپل کا لانا بھی وہ جائز ہو جائے گا بشد کہ وہ پیچھے کہیں رکھی ہو آپ کے سامنے نہ ہو تو جوتے اور چپل تو جہاں بھی آپ محفوظ سمجھیں وہاں رکھ دیے جائے اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ نے ای میل کیا ہندوستان ہم سے میں تو مسئلہ کسی اپنے مسجد کے پیش مامی سے پوچھ لیا جاتا تاکہ ہم کسی اور مسئلے کا جواب دے دیتے بہرا جواب حاضر ہے جو ہم نے کہا